الماناہل صلی اللہ محمد محمدین کما صلی تی بآم والا علی بآمج اللہ عمارک اللہ محمد والا محمدین کما بارک تالی بآیم والا علی بآمہ ان کا میل مجید ربلی سب دل امانی و کلما لا اے اللہ میں مرتے دم تک ایمان پر ثابت ثابت قدم رکھیے رکھی گا کلما لا اللہ سے ہماری جان نکالیے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی ماہیت میں رہنا نصیب فرمائیے گا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپ میں شامل کیجیے گا اور ہمیں حوض کا پانی پینا ہمارے نصیب میں کیجیے گا آمین معامین تو ساری آجی بہنوں کو مدینہ جانے والی ساری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالم کا انتہا احسان ہے کہ عرم فورم نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہم بھی اللہ کے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور ہم بھی اللہ کے مہمانوں کو اپنی زمین پہ رہتے ہوئے ان کو خدا حافظ کہہ کر ان کو رخصت کر سکیں کہ وہ اتنی محبوب در پہ جا رہی ہیں جس در کے لیے بار بار شاعر نے کہا تھا نہ خوش ربی اچھی لگی نصر وری اچھی لگی ہم غریبوں کو محمد کی گلی اچھی لگی تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ شروع کی فلائٹوں میں 15 تاریخ تک جتنے بھی لوگ جائیں گے نا وہ سارے کے سارے مدینہ جائیں گے اور بالکل فریش ہوں گے اور جا رہے ہوں گے اور اپنے ذہن میں پورے اس تصور کے ساتھ جا رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں مدینہ کے پاس اس در مدینہ کے اندر کہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہیں نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر ہو مدینہ تو مدینہ جہاں حجرت رسول ہوئی مدینہ وہ جگہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کرنے کے لیے وہاں گئے اور پورا راستہ ہجرت کا ہمیں یاد آتا جائے گا جب یہاں سے ہم مدینہ جا رہے ہوں گے یا مکے سے مدینہ جائیں گی تب بھی آپ کو پورا مدینہ یاد آ رہا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات جھیلی تھی اور جھیل کر وہ پیاری بستی میں جا کے پہنچے تھے جس کا نام مدینہ تھا جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگینہ بنایا تھا جس کے لیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مدینے کی ارمت کے تعلق کے لیے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا اور میں دونوں سیاح پتھروں والے ٹیلوں کی درمیان والی جگہ یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں آپ نے فرمایا مکہ مدینہ منورہ بھی مکے کی طرح حرم ہے چناجہ اس درات کا کاٹنا یہ شکار کرنا منع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں تا کی بیماری کبھی نہیں پھیلے گی اور دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا پیاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایمان قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سمٹ کر اس طرح واپس آ جائے گا جو صاحب پھر پھر کر اپنے ویل میں واپس آتا ہے یہ بھی بخاری کی حدیث ہے پھر پیاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میں کہتی ہوں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی آنکھیں جائیں گی اور گمبد خزرا کو بھی دیکھیں گی اور ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیں گی پیارے نبی نے یہ فرمایا یا اللہ مکے کو تم نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے مدینے کو اس سے دگنی برکت عطا فرما یہ بھی بخاری و تن کی حدیث ہے اور آپ وہاں جا کر وہاں کی سکینت کو محسوس کریں گی وہاں جا کر آپ وہاں کی ٹھنڈک کو محسوس کریں گی آپ جیسے وہاں جائیں گی تو آپ کا سب سے پہلے کام کیا ہوگا آپ اپنے ہوٹل میں جائیں گی آپ نہائیں گی دھوئیں گی آپ تیار ہوں گی اس لیے کہ آپ بڑی اس ہستی کی زیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو دو جہانوں کے اندر سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ بابرکت ہستی تھی اور ہے اور وہ ہستی جہاں میں اور آپ جا رہے ہیں ہم اس مدینے کے اندر جانا چاہ رہے تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ہم نہا دھو کر تیار ہو کر جائیں کیونکہ وہاں پر تو قدم قدم پر تو فرشتے موجود ہوں گے اور قدم قدم پر آپ کے لیے اللہ تعالی رحمتوں کے اور برکتوں کی بارش برسا رہا ہوگا اور آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ میں کیسی بستی میں آ گئی ہوں آپ گھر سے تیار ہو کے جب نکل رہی ہیں تو آپ نے کہا میں مسجد نبی جا رہی ہوں گی. مسجد نبی میں داخل ہونے کے لیے اور نکلنے کے لیے پہلے اپنے گھر سے نکلنے کے اب دعا آپ گی ابھی آپ نے احام نہیں باندھا ہوا کیونکہ آپ مدینے میں موجود ہیں پھر داخل ہوتا ہے مگر جیسے بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا تھا کہ پہلے یہ پڑھنا دائیاں پاؤں رکھنا پھر پڑھنا بسم اللہ وسلّہ وسلام و, و اللہ رسول اللہ اللہ مفتا علی اباب رحمتِ کا یہ تو دعائیں آپ کو یاد ہوں گی نا اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ اپنی کتابوں میں سے اس دعا کو یاد کر لیں اللہ مفتا بابا رحمت کا وسلم رسول اللہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے بہت آسان دعا ہے داخل ہوتے ہی جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں وہ تو باہر نکلنے وقت بھی ہم کہتے ہیں اللہ علیہ کا منفرد لے اور داخل ہوتے وقت بھی کہہ دیں پھر داخل ہوتے وقت اگر آپ احتکاب کی نیت کر لیں تو بہت اچھا ہوگا کہ میں جتنی دیر باہر رہوں گی اللہ تعالیٰ میرا یہ نقلی احتکاف ہوگا اس کو قبول کر لینا پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کریں گے دو رکعت طیت المسد پڑھیں گے پیاہ نبی صلی سلّم موجود تھے ایک شخص آیا آپ خطبہ دے رہے تھے وہ آگے بیٹھ گیا تو پیا نبی سلام میں سے پوچھا ہے اللہ کی بندے کیا دو رکعت پڑھ لی ہے انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہا پہلے دو رکعت طیت المسد پڑھو پھر آ کے بیٹھو تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ داخل ہونے کے ساتھ مسجد کے اندر غذ کر کے تو ہم نہیں تو وہاں پر بارتی کر لیں اس کے بعد مسجد اکثر داخل ہو کر اور آپ نے دو رکھا طیت المسدے پھر وہاں بیٹھ کے بھی آپ درود شریف جو ہے نا وہ پڑھتی رہیں گی اس لیے کہ جب آپ نے سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے نا وہ تو آپ کو نوسخ ایپ سے ہی پتا چلے گا کہ آپ نے کب اور کس وقت جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقفہ کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دن ہمارا نوسخ ایپ آئے گی اور میں ہمارا نام لکھا ہوا ہوگا ہم پڑھیں گے پھر جب آپ کا نام آ جائے گا یعنی آپ پہلے داخل ہو گئے مسجد میں اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے وہ فضیلت تو آپ کو سب کو پتا ہی ہے کہ پیارے نبی وسلم نے کیا فرمایا تھا یہ مسجد مسجد نبی میں جو آپ نے فضیلت بتائی یہ کہا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنا ایک ہزار نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھروں میں نماز پڑھو قرآن مسجد کی کتاب کا مگر میری قبر اور مجھ پر درود بھیجو تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا تو وہاں بیٹھ کے بھی ہمیں درود شریف پڑھنا ہے اور نماز کے لیے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی نماز ہم نبی کے باہر نہ پڑھیں مسجد نبی کے اندر ہی پڑھ لیں باہر بھی جگہ ملے تو بعض پڑھ لیں تاکہ ہمیں ایک ہزار نمازوں کا جو ہے نا وہ اجر ہمیں مل جائے عورتوں کے لیے باپ دروازے الگ الگ ہیں بابو السا بھی موجود ہے اور دروازے بھی موجود ہیں جو خواتین کے لیے ہوتے ہیں ہم اس میں بھی اسی طرح جائیں گے تقاف کی نیت کرتے ہوئے جائیں گے وہاں جا کے دور کا طیت المسجد پڑھیں گے دروشری پڑھیں گے نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے ورنہ وہاں بیٹھ کے آپ قرآن بھی پڑھیے آپ اپنے ساتھ اگر کوئی کتاب چھوٹی سی لے جا سکتے ہو سیرت نبی کی تو ضرور لے جائیے گا بڑا آپ کو اچھا لگے گا آپ کو لگے گا کہ میں تو پیا نبی السلام کے ساتھ ساتھ موجود ہوں پیائے نبی نے کتنی محنت کے ساتھ یہ مدینے کو نگینہ بنایا تھا اور آج میری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہے جب روسا کیب آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ کا ٹائم آ جائے گا تو آپ انتہائی احترام کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ وہاں پر جائیں گی کیونکہ یہ بہت وہ متبرک مقام ہے اور جس کے لیے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ میرے اوز اور میری اس کے درم درمیان کیا فرمایا تھا آپ نے کہا یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ایک باغ ہے یہ بھی بہت بڑی مطلب برکت والی بات ہے نا کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم وہاں جو ہے نا وہ درد پڑھ لیں اور سلام پڑھ لیں اور جب جیسے موقع ملے ریاض الجنہ میں جانے کا کہ یہ جگہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ریاض الجنا وہ آپ کو ماں نظر آ جائے گا اور وہاں سے قالین بھی پیچھے ہوئے ہوں گے تو آپ جتنا موقع ملے آسانی کے ساتھ دو رکعت یا چار رکعت جو ہے نا ضرور پڑھ لیجیے گا اور اس کے بعد آپ پیارے نبی وسلم کے روزے کی طرف رخ کر کے آپ سلام پڑھیں گی اچھا یا ماں پر جُکے وہاں پر جالیاں تو نہیں ہیں وہاں پر شیڈ لگا دیے گئے ہیں تب بھی آپ اس کے طرف رخ کر کے درالسلام کا تحفہ جو ہے وہ ضرور بھیجیے گا کیونکہ تمام فرشتے بھی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی سلم پر دودھ و سلام بھیجتے ہیں لیکن جب آپ کو دعا مانگنی ہوگی تو جیسے آپ نے ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے رخ کیا تھا ہانے کعبے کا ویسے رخ کر کے آپ وہاں پر دعا مانگیے گا ارے تب وہ رہ کہتے ہیں کہ پیا نبی نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا اللہ تعالی نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا یعنی وہاں جا کر ہم نے بوسے نہیں دینے وہاں پر جا کر ہم نے ان دیواروں کو نہیں کچھ کہنا بلکہ تسلی کے ساتھ سلام اور درود پڑھنا ہے پھر ہم نے پیارے نب... قبل کی طرف رخ کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے اور جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں کیونکہ ان اللہ وا تو سلنبی یا تسلیم اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی مجھ پر درود اور سلام بھیجو ہر بعد نبی دینا تو قبولیت کا بھی ذریعہ ہے اور وہاں جا تم نے یہی حدیت پیش کرنے ہیں عبد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور میری امتیوں کا سلام اور سلاد مجھے پہنچاتے ہیں صبح اور شام تو دس دس بار آپ نے مطلب اپنے اوپر لازمی کر لیجیے گا کہ میں نے یہ درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پھر وہاں جا کر بھی آپ نے درود پڑا وقت تو بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جب اللہ عبداللہ بن مسور نے یہ کہا کہ فرشتے جکر لگا رہے ہیں میرا سلام پہنچا رہے ہیں تو ضرور وہاں سلام پہنچائیں گے پھر ایک اہم بات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں ہمیں بتائی تو سمجھائی تھی ہمیں ویسے ہی کرنا ہے نہ لا طرف نبی اپنے آوازوں کو بھی نبی کی آواز بلند نہیں کرنا آپ کو لگ رہا ہے کوئی دھکا دے رہا آپ کو لگ رہا ہے کوئی زور سے بول رہے آپ خاموش رہے نہیں یار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مجھے بےعد بھی نہیں کرنی ان کو اگر سمجھ نہیں ہے تو وہی بات نہیں مجھے تو سمجھ ہے نا. میں اپنا حاضر میں اپنے اپنا درست و سلام کیوں ضائع کروں کیونکہ بار بار آدیثوں میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا تو وہ ہمارا درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا پھر بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کسی نے کہا میں نے عمرہ کرنا ہے اب وہ تو مدینے میں مکہ میں ہے مکے میں تو عمرہ کرنا ہوتا ہے میں تو مدینے میں موجود ہوں تو آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسجد قبا کے اندر جاگا تم دو نفر پڑھ لو یہ تمہارا عمرے کے قائم مقام ہوگا تو یہ بھی ہمیں مل گئی بات کہ ہم روزانہ اگر موقع مل جائے تو جا کے مسجد قبا چلے جائیں اور دو رکعت پڑھ کر آ جائیں پھر وہ زیارتے جو مسجد قبا مسجد جمعہ یا مسجد ابلاطین ہے یہ مسجد ماما ہے یعنی خمسہ مساجد ہے ہے نا جی جگہ پر اب مسجد خندق بنا دی گئی ہے یا میدان عہد ہے وہ ادھر ادھر کی بھی زیادت نہیں کرے وہاں بھی جا کے دو دن افر پڑھے کہ پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب جگہ پر آیا آتے تھے اور اے اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھی توفیق دینا کہ یہاں تو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں لیکن قیامت کے دن ہمیں پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دینا اور ان کے ہاتھوں غسل کا پانی بھی پلانا وہاں بیٹھ کے جب آپ جائزہ گی تو مجھے یاد ہے کہ جب میں خود گئی تھی تو جب میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی وسلم اللہ وسلم علیہ کا یا رسول اللہ اور سلام علیہ کا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ببکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کی کپڑے بھی ساتھ ساتھ ہیں لیکن ماں کرے ہو کر ہم ان سب کے لیے اسلام پڑھ لیں گے لیکن ایک بات لگ رہی تھی کہ جیسے اللہ کے نبی کو مطلب دل جا تھا اللہ کے نبی کیا مطلب سفارش کی گا تو مجھے یوں لگا پیا نبی پوچھ رہے میں بھی تو ایک ہوم وقت دے کے گیا تھا نا کہ بلے میری طرف سے پہنچا دینا اگر ایک آئے بھی ہو تو کیا تم نے پہنچائی نبی نے یہ بھی تو میں خطبے کی آخر میں کہا تھا نا پو بلے اول غائب ال شاہد شاہد الغائب جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے کہ ساری تعلیمات ہمیں پتا ہوں کہ پیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اور زندگی کیسے مدینے میں گزاری تھی اور یہ مدینہ آپ نے نگینہ کیسے بنایا تھا تو وہ بھی آپ کو یاد آ رہا ہوگا تو آپ نبی میں بھی بیٹھی ہوں گی آپ درواز شریف کی کسرت کریے گا اور جتنا قرآن پڑھ سکتی ہوں گی نہ اتنا قرآن بھی پڑھ لیجئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تم نے کتنی پیاری کتاب میرے پیا نبی بل اتاری ہے پیا نبی وسلم کتنا بہترین تو وہ اپنی امت کو دیکھے گئے اور یہ سبق ہمیں دیکھے گئے کہ میرے طرف سے پہنچاؤ اگر ایکتی ہو پھر آپ کو یاد آئے گا مجھے ایک بھائی کی بات یاد آتی ہے کہنے لگا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے سوچنے لگا کہ جب میں قیامت کا دن ہوگا اور نبی اپنے حوص کے پاس کھڑے ہوں گے کون سے ہوس کے پاس حوصل کے پاس اور لوگوں کو بلایا جائے گا کہ اور پیاز میں انتہا ہوگی سورہ سوارے ہو گا اور جو کو سر کا پانی پیے گا اسے پیاز بھی نہیں لگے گی تو پانی پینے کے لیے کچھ لوگ جائیں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے اس روک لیں گے کہ نہیں نہیں پیارے نبی کہیں گے نہیں ان کو آنے دو یہ تو میرے امت ہی لگتے ہیں کہا نہیں نہیں, نہیں ان لوگوں نے دن میں نئی نہیں, نہیں باتیں شامل کر لی مجھے پیاری نبی نے کہا نا کہ میری خبر کو عبادت گاہ مت بنا لینا جیسے پچھلے امبیا کو بنایا تھا تم یہاں بیٹھنا یہاں سے میری تعلیمات سیکھنا میرا تو بڑا دل چاہتا ہے کہ اگر کوئی جائے نہ وہاں پر مسجد نبی میں تو وہاں اگر اس کا موقع ملے جہاں سلام پڑھنے کے لیے جائے جہاں دو رکات ریاض الجنا میں پڑھے وہاں صفا کے بھی بیٹھ کے تھوڑی دیر وہ قرآن ضرور پڑھے کیونکہ صحابہ کا نام وہاں سے تعلیم وہاں تبیائی نوزم سے لیا کرتے تھے اور لا کے ان کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے سب لوگوں تک دین پھیلایا کرتے تھے ہے نا تو میں جب اوزے کوسر پہ جاؤں گا تو کیا حالت ہوگی میری باتوں میں میری بسوس کہاں آئیں میری دل دوست کہاں ایک ایک کمل مجھے کھلتا ہی گیا اور اگر اللہ کی رحمت ہو جائے اور اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم جائیں کہ اللہ ہم پہ آئے کی مسجد میں آ گئے ہیں تم باہوں میں ان سے جدا نہ کرنا کیونکہ یہ مسجد تو وہ مسجد ہے جس میں ایک نماز کا اجراپ نے ایک ہزار نماز جتنا رکھ دیا تو اللہ میاں ہمیں ان سے جدا مت کرنا کیا مسجد ہمیں پیاہ نبی وسلم کے ساتھ اٹھانا اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے خود یاد مجھے ایک جملہ آتا ہے کہ اللہ میاں اگر تین مجھے مہلت دی اور موقع دیا تو واپس جب جاؤں گی نا تو جیسے پیاہ نبی وسلم نے دین کو نافذ کیا تھا اور اس کا پورا نظام بنایا تھا اور پورے مدینے کو نگینا بنایا تو ہم بھی تعالیٰ اپنے ملک کے اندر ایسا اسلامی نظام قائم کریں گے اور ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں گے بار بار کو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے انہوں نے کیسا اچھا موقع فراہم کیا کہ ہم ساری باتوں کا یہاں بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں پھر ماں میں کپڑوں کی اور زیبروں کی اور وہ چیزوں کی فکر نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر راضی اللہ کو راضی کر کے جائیں پیاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو محنتیں اور کوششیں کی تھی ساری جنگیں آپ دیکھیں وہ پر ہوئی ہیں مدینہ لیکن پیاہ نبی نے اتنا پیارا صاحبیات کو سکھا دیا تھا مات اتنی پیاری تھی کہ ایسی پیاری پیاری تعلیمات دی تھی انہوں نے ان کو کہ ساری کی ساری چوکنی ہوا کرتی تھی اور ساری کے ساری مل کے کوئی نہ کوئی کام اور محنت جو ہے نا وہ کرنے میں لگی رہا کرتی تھیں تو یہ کام بھی ہم نے کرنے ہیں اور ہم نے اپنے آنے کے بعد امت کو بھی اکٹھا کرنا ہے پیائے نبی نے امت کو متحد کیا تھا اور پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہزار درود اور ہزاروں سلام پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استھی پر اور ان کی ذات پر کہ اتنا بہترین طریقہ اس وقت فوراً ہمیں فراہم کیا اور بڑا دل چاہتا ہے کہ جب واپس آئیں تو ہم سارے وہ کام کریں جو پیائے نبی صلی وسلم نے کر کے ہمیں دکھائے اللہ میرا اور آپ کا وہاں جانا قبول فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو نتیجہ خیز بنا دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نصیب ہو کیا احمد کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں نصیب ہو اور جیسے کہ عدیز کے مفہوم کے مطابق جس سے محبت محبت کرو گے کیا کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تو اللہ کرے میری اور آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے وہ محبت میرے اور آپ کے دل کے اندر بس جائے اور میں اور آپ بھی ان کوششوں میں لگ جائیں جیسی کوششوں پہ آئے نبی عزت محمد مصطفیٰ سرسل اور آپ کے صحابہ کرام صحابیات نے گیٹھی واخر الدامانہ رب العالمین اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو ضرور کر لیں